ضرورت جواب الکلام جن کی حادثی ثواب شراب جن میں ظاہر متقن ہمارے متنامی البتہ بلا زورت مرد ہے القلام فی التواب جواز القلام فی التواب تو زورب بنابارکن سندگی دنیم سنی پہنسے درد من کر علم لعباس اننن نح سوائے ہوئی نوی کی بیضی کرلکی نبیر تیر شو مہتو بالقعبہ سوافی قوضہ کعبینا فی انسان بانی جو ربط انسان ربط یدہو الہ انسان فلاسی تلڑے ہوئی ابت انسان بسیرین فمسیبانی بسیرین فاتسمدو سرمنی بانی بے بے او بے خیر دنیا کو مزید تاربانی <تصفح> سیر اخا مزید او بے خیر دنیا کو مزید تاربانی او بے شئر یا اخو بل شبانی غیزن اچھی جایوا یا رمیانو فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو زمانی دی جایت عادت دا عادتو اندے ازام پرشام دا گوئی بانی کے در چی بڑی کی بسواب ہے دے زمان جدائے سبب دو قرب الاللہ گرداؤ کرن نا ترم پر دسمانی دے بل سدر سببت تو کر رہا عمر نے جی شاعری میں نی میں جن پڑھان کی رباب لا دم الا بالشرع ربات ہماری بھی گمار بشر ترا من حالات کے سونے مزہ تو سننا ہتن چلے یوسبن جزال کنوار زاہ کاڑا یا اللہ من حالات کے تو کو بل کن یو گوور کئی اما سا کو درے با اللہ وسنی یا اللہ تو دعافی وکنے رت مل کر من مب لاس مبب اور انسان مظلوم کو قدرت نے خلاف کا قابل تو بلند شکوہ د ہوئے۔ اور ظلم مفعول کرتے رہے ذلک میں درد نہ رہنے حالت تھی مسلمانوں کی مسلمانوں کا ست اسلام سے تکئی گئی۔ واللہ بی اثناء سمکان قد بیہ ہی دنیا سے اور سمجھ بارے میں کرنا پڑا وہی پرشاد چ کہ تھا کے کار کی مجاری کو گل د ہوئے۔ لا سے میں خود رکھا قد بیہ ہی رکھا بنا اور فرمان کے در با نظارہائرنchannel اوشنیو پر دا دا رد من کر دفاع پر نہ رہو مزے تو جاہلت کے وخل کا خبر نے بھیاروں نہ جمع عورت کو جو قوانین خودوں چاہیں میٹھ ٹول حق دور سے ہے چابور سے ہو جو کہ وہ چابور سے نہ پر بندک نہ کدوا کو سڑے پر بندک نہ ثواب کر وہ سگان پہ ویلا کہ اندر زباط نہ کو جمع عورت سالے ٹول یا باجن دازند حلال نہ کر حرام نہ کر اور دا عزت شرم نہ کر عورت سالے باج سالے نہ کلک ما کم از مفتجلا حاجے بکری نے No. لا حج مشرري ان بار خبربر وال باب سق مع سو عذا ح ببتري فهم قال درت ما او ب صقانهني السلام بحات الحج اللكتي ابره باات ک چامر گر سوورفر حجم معين سررا السلام امير المص قبلنا حرج تروي دا و خ خرج ترانه مخکوا خل تص را شي ب او د ح م حج ترانانه فور داثرماني دادو نوازی پوری نہ <تصفح> مسلے <sous steakhet sahalia> مکمل کی کی انتظام دا دا ہاں نہ خام اخاذ اس باتوں تر جمعید فارا فرغت مرکو مانی موقفاتوں کافی کی گئی صاحبوں اور تعمیم اس بات کی خاراتا فی منیت و خوفت و خام و صلاحات بھارد آتا شروع کر یا کی منزل امون سا وقت پر آئیشی انکتار آئیشی یا اٹریو لیرشی لقل مکاننا آغیس اس انکتار آئیشی نمسلہ از آسان لوائل ینی بنابقی استناب بنکے حاصل دانی جر جو سلام کر رہا وہ صبح میں واجب سیکھتے مقام رحیم و سلح ثواب جی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصایا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا جس وہ ہی جو ثواب مقطوبہ <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> بلکہ مستقل بکران کئی نہ تنسی ہونا کو ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ میں ان تواب سے کہ یہ ما سینہ دا قدی رسول صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف بالبیت تمام قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ وہ ثم صلى ترجمہ صباب دا طواف دے میں ثم صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلى قرب المقام رکعتیں و طافا بین الصفا و المروہ میں کنے کے لیے سمجھ مارا کرے او اتباع سنت اورات وہ میں صواب نہ صفا و مروہ کے لقد قانکم فی رسول اللہ صورت الحسنیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھر امار دانا کھرے میں نہیں کرنا اب قربان نہ دکھلے بین تواف والسائی تواف <تصفح> اکڑے اور سائی نہیں اکڑے ماہ یہاں قجتا حد تائتو وہ میرا صفحہ نمارا وزان حلال کی باہ مالا نے قربانہ دولتا ودولتا ودولتا ودولتا ودولتا ودولتا ودولتا ودولتا باہ مالا دولتا چاہتے ہیں جو نہ <سؤال> جائز <سؤال> تلازم نبی حسن داری اور نبی رحم است تکم پر دین پر دخل کا عقیادت نے عمر ساتھ ہی আদম افضل نے توافات صحیح نہیں یا جائز نہیں ان لازم نہیں اگر چہ من دو مستحب نے بچا نہ کر دا تین اور تکریبی نے تلازم سلام کا بارہ دین کا خلق لا تو کم ولا ذن کہ وہ واجب تلا واجب ہے اور نبی نے شفقت قومت بنانے کے لیے مشقت رانی اور یہ تمام معاملات بہارم کی ضروری ملاقات بہارم کی سفر پر مقام افسل بھی لیکن ضروری بھی تو ہر مقام پہ منسلح تو آپ کار جمن مسجد جاہاں چیز منزل کر آج جوہرات تو تواب بہر دو جماعتنا جائے سندہ انداز اندا سرادی میں جب ہمجید حرام کی دلکہ خلق و مقام دے ہوگی اگر کاب زندہ خارج تو مجید حرام نے سیکھی گی او دلیل و سنلا عمر خارج من انو حرام کو مصر صاحبوں کی وجہ دے انواری باغذار کو رہے ہیں سنلا عمر خارج من حرام لکتب سنواز کیا دیمسنا ترقیس دی تواب مقام کی پس دماندر سبان تواب ہوگو اور جائز خارج محت کی بیمار <تصفح> ہو مشہور بدنام کری تو حرمتار اگر <سؤال> حدا <سؤال>